بغیر اجازت سعادت حسن منٹو نعیم ٹہلتا ٹہلتا ایک باغ کے اندر چلا گیا اس کو وہاں کی فضا بہت پسند آئی گھاس کے ایک تختے پر لیٹ کر اس نے خود کلامی شروع کر دی کیسی پرفزا جگہ ہے حیرت ہے کہ آج تک میری نظروں سے اوجھل رہی اتنا کہہ کر وہ مسکرایا نظر ہو تو چیزیں نظر بھی نہیں آتی آہا کے نظر کی بے نظری دیر تک وہ گھاس کے اس تختے پر لیٹا اور ٹھنڈک محسوس کرتا رہا لیکن اس کی خود کلامی جاری تھی یہ نرم نرم گھاس کتنی فرحت ہے آنکھیں پاؤں کے تلووں میں چلی آئی اور یہ پھول یہ پھول اتنے خوبصورت نہیں جتنی ان کی ہرجائی خوشبو ہے ہر شے جو ہرجائی ہو خوبصورت ہوتی ہے ہر جائی عورت ہر جائی مرد کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ خوبصورت چیزیں پہلے پیدا ہوئی تھی یا خوبصورت خیال ہر خیال خوبصورت ہوتا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ ہر پھول خوبصورت نہیں ہوتا مثال کے طور پر یہ پھول اس نے کر ایک پھول کی طرف دیکھا اور اپنی خود کلامی جاری رکھی یہ اس ٹہنی پر اکڑوں بیٹھا ہے کتنا سفلہ دکھائی دیتا ہے بہرحال یہ جگہ خوب ہے ایک بہت بڑا دماغ معلوم ہوتی ہے روشنی بھی ہے سائے بھی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں نہیں بلکہ یہ جگہ سوچ رہی ہے یہ پر فضا جگہ جو اتنی دیر میری نظروں سے اچل رہی اس کے بعد نئیم فرتے مسرت میں کوئی غزل گانا شروع کر دیتا ہے کہ اچانک موٹر کے ہارن کی درخت آواز اس کے سازے دل کے سارے تار جھنجھوڑ دیتی ہے وہ چوک کر اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک موٹر پاس کی روش پر کھڑی ہے اور ایک لمبی لمبی موچوں والا چوکا یہ موٹر اس باغ میں کہاں سے آ گئی مونچھوں والا جو اس باغ کا مالک تھا بڑبڑایا مزاقہ سے تو آدمی شریف معلوم ہوتا ہے مگر یہاں کیسے گھسایا کس اطمینان سے لیٹا تھا جیسے اس کے بابا کا باغ ہے پھر اس نے بلند آواز میں للکار کے نئیم سے کہا ہما کچھ سنتے ہو نئیم نے جواب دیا حضور سن رہا ہوں تشریف لے آئیے یہاں بہت پرفضا جگہ ہے باغ کا مالک بھنگا گیا تشریف کا بچہ ادھر آؤ نعیم لیٹ گیا بھئی مجھ سے نہ آیا جائے گا تم خود ہی چلے آؤ و بڑی دل فریب جگہ ہے تمہاری سب کوف دور ہو جائے گی باغ کا مالک موٹر سے نکلا اور غصے میں بھرا ہوا نعیم کے پاس آیا اٹھو یہاں سے نئیم کے کانوں میں اس کی تیکھی آواز بہت ناگوار گزری اونچے نہ بولو آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ. بلکل خاموش جس طرح کی اندھیرے میں چلو گے تو ٹٹولتی ہوئی تمہاری انگلیاں غیر ارادی طور پر ایسے میں روشن کریں گی جن کے وجود سے تم بالکل غافل تھے آؤ میرے ساتھ لیٹ جاؤ باغ کے مالک نے ایک سوچا نئیم سے دیوانے معلوم ہوتے ہو نئیم مسکرایا نہیں تم نے کبھی دیوانے دیکھے ہی نہیں میری جگہ اگر یہاں کوئی دیوانہ ہوتا تو وہ ان بکھری ہوئی جھاڑیوں اور ٹہنیوں پر بچوں کے گالوں کے مالند لٹکے ہوئے پھولوں سے کبھی مطمئن نہ ہوتا دیوانگی اطمینان کا نام نہیں میرے دوست لیکن آؤ دیوانگی کی باتیں کریں بکواس بند کرو نکل جاؤ یہاں سے باغ کے مالک کو تاش آ گیا اس نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور کہا کہ نعیم کو دھکے مار کر باہر نکال دو ارے تو کون ہو بڑے بدتمیز معلوم ہوتے ہو جب نعیم باہر جا رہا تھا تو اس نے گیٹ پر ایک بورڈ دیکھا جس پر یہ لکھا تھا بغیر اجازت اندر آنا منائے وہ مسکرایا حیرت ہے کہ یہ میری نظروں سے اجل رہا نظر ہو تو بعض چیزیں نظر نہیں آتی آہ نظر کی یہ بے نظری یہاں سے نکل کر وہ ایک آرٹ کی نمائش میں چلا گیا تاکہ اپنا ذہنی تقدر دور کر سکے ہال میں داخل ہوتے ہی اس کو عورتوں اور مردوں کا جھرمٹ نظر آیا جو دیواروں پر لگی پینٹنگ دیکھ رہا تھا ایک مرد کسی پارسا عورت سے کہہ رہا تھا مسز فوجدار یہ پینٹنگ دیکھی آپ نے مسز فوجدار نے تصویر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ایک عورت شیری کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور اس مرد سے جو غالباً اس کا ہونے والا شوہر تھا کہا تم نے دیکھا شیری کتنی بن کر آئی ہے ایک نوجوان عورت ایک عمر لڑکی سے کہہ رہی تھی سریا ادھر آ کے تصویریں دیکھ تو وہاں کھڑی کیا کر رہی ہے سریا کو تصویروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اصل میں اس کو ایک بوائے فرینڈ سے ملنا تھا اب تو وہ بہت اچھی تصویریں بنا لیتی ہے پرسوں اس نے پینسل کاغذ لے کر اپنے چھوٹے بھائی کی سائیکل کی تصویر اتاری میں تو دنگ رہ گیا نئیم پاس کھڑا تھا اس نے ہلکے سے تنس کے ساتھ کہا بہ سائیکل معلوم ہوتی ہوگی دونوں دوست مہچکے سے ہو کر رہ گئے کہ یہ کون بدتمیز ہے چنانچہ ان میں سے ایک نے نئیم سے پوچھا آپ کون نعیم بوکھلا گیا میں میں کیا کرتے ہو بتاؤ تم کون ہو نعیم نے سنبھل کر کہا آپ ذرا آرام سے پوچھیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں تم یہاں آئے کیسے نعیم کا جواب بڑا مختصر تھا جی پیدل عورتوں اور مردوں نے جو آس پاس کھڑے تصویریں دیکھنے کی بجائے خدا معلوم کن کن چیزوں پر تبصرہ تھے ہنسنا شروع دیا اتنے میں اس نمائش کا نازم آیا اس کو نعیم کی گستاخی کے متعلق بتایا گیا تو اس نے بڑے کڑے انداز میں اس سے پوچھا تمہارے پاس کارڈ ہے بغیر اجازت تم اندر چلے آئے جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے نعیم ایک تصویر کو دیر تک دیکھنا چاہتا تھا مگر اسے بادل ناخواست تھا وہاں سے نکلنا پڑا سیدھا اپنے گھر گیا دروازے پر دستک دی اس کا نوکر فضلو باہر نکلا نئیم نے اس سے درخواست کی کیا میں اندر آ سکتا ہوں فضلو بوکھلا گیا حضور حضور یہ کا اپنا گھر ہے اجازت کیسی نعیم نے کہا نہیں فضلو یہ میرا گھر نہیں یہ گھر جو مجھے راحت نہیں بخشتا ہے کیسے میرا ہو سکتا ہے مجھے اب ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے فضلو نے بڑے ادب سے پوچھا کیا سرکار نئیم نے کہا یہی کہ یہ میرا گھر نہیں البتہ اس کا گرد و غبار اس کی تمام غلازتیں میری ہیں وہ تمام چیزیں جن سے مجھے کوفت ہوتی ہے میری ہیں لیکن وہ تمام چیزیں جن سے مجھے راحت پہنچتی ہے کسی اور کی خدا جانے کس کی ہیں اب ڈرتا ہوں کسی اچھی چیز کو اپنانے سے خوف لگتا ہے یہ پانی میرا نہیں یہ ہوا میری نہیں یہ آسمان میرا نہیں وہ لحاف جو میں سردیوں میں اڑتا ہوں میرا نہیں اس لیے کہ میں اس سے طلب کرتا تھا فضلو جاؤ تم بھی میرے نہیں نعیم نے کوئی بات کرنے نہ دی وہ چلا گیا رات کے تھے ہیرا منڈی کے ایک کوٹھے سے پیا بن چائن کے بول باہر اڑ اڑ کے آ رہے تھے نعیم اس کوٹھے پر چلا گیا اندر مجرا سننے والے تین چار مردوں کی طرف دیکھا اور طوائف سے کہا ان اصحاب کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا طوائف پر اچھی جگہ ہے جسے تمام شرفا حد سے یہ اچھی جگہ اس لیے ہے کہ یہاں بغیر اجازت کے آنا منع کا بولڈ آویزا نہیں ہے یہ سن کر طوائف اور اس کا उसका سننے والے वाले بین ہنسنے लगे نعیم نے ایسا محسوس کیا کہ دنیا ایک اس قسم کی طوائف ہے جس کا مجرا سننے کے لیے اس قسم کے چغت آتے ہیں